الحمد لله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إله والدين أما بعد كتاب الصيام عن أبي غريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آج سے ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب آج سے عام ہم شروع کر رہے ہیں کیونکہ رمضان المبارک قریب ہے اور یہ باب یہ کتاب ہم نے چھوڑ دیا تھا اسی لیے تاکہ رمضان کے قریب اس کو پڑھیں کتاب السیام سیام کا مطلب ہوتا ہے المساک یعنی رک جانا کسی چیز سے رک جانے کو سیام کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک سورج ڈوبنے تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور شہوت سے روزے کے ارادے سے رک جانے کا نام ہے کھانے پینے شہوت سے رک جانے کا نام روزہ ہے اس کے لیے نیت کے ساتھ کہ ہم ایک فریضے کی ادائیگی کے لیے ایسا کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے محض بغیر نیت کے بغیر عبادت کی نیت کے کھانے پینے سے رک جانے اور شہوت سے رک جانے کا نام صرف روزہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں رمضان کے روزے اگر ہیں اور اسی طرح سے اگر رفلی روزے ہیں جن کا بیان انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا تو اس سے رک جانے کا نام روزہ ہے یا سیال ہے یہاں پر شروع میں کچھ حدیث ہے فرض روزوں سے متعلق بیان کی جائے گی اور شریعت کا اصول اور ضابطہ بیان کیا جائے گا یہ حدیث جو آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی ہے اس میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے ایک یا دو روز پہلے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے مگر وہ شخص جو پہلے سے روزہ رکھتا آ رہا ہو روزہ رکھنے کی عادت ہو مثال کے طور پر رمضان سے ایک دو روز پہلے رمضان سے ایک دو روز پہلے ہفتہ واری دن پڑ گیا جیسے یوم الحین پڑ گیا یا جمعرات پڑ گیا تو اس طرح سے ایک دو روز پہلے روزہ رکھ سکتا ہے ساتھ ہی ساتھ اس حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے لیکن یہ بات بھی ذکر کر دینی مناسب ہے کہ وہ شخص بھی ایک دو روز پہلے روزہ رکھ سکتا ہے جس نے جس کے رمضان کے روزے چھوٹ گئے ہوں ایک دو روزے باقی ہوں اس کے تو ایک دو روز پہلے وہ رکھ سکتا ہے کیونکہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے اس کو قضا کرنی ہے تو اس لئے وہ شخص سے بھی روزہ رکھ سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ فرمایا کہ لا تقدم رمضان کہ رمضان سے پہلے ایک دو دن روزہ نہ رکھو مگر ایسا شخص سے روزہ رکھ سکتا ہے جو پہلے سے روزہ رکھنے کا عادی ہو یعنی ہفتہ کا روزہ ہو پیر یا جمعرات کا روزہ ہو تو وہ رکھ سکتا ہے پل یا ہو متفق نالے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے وعن عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه يا يشك فيه فقد عصى ابو القاسم ابو القاسم صلى الله عليه وسلم ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمه وابن حبان وصححه الشيخ الالباني رحمه الله عمار ابن ياسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے شک والے دن روزہ رکھا شک والا دن کون سا ہے شعبان کی تیس تاریخ کو شک والا روزہ رکھا کسی نے شک کس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ روزہ ہلال چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو چاند دیکھ کر کے عید مناؤ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ انتیس شابان کو چاند نظر نہیں آیا بدلی کی وجہ سے یا غبار مطلب غبار آلود تھا گرد و غبار کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا تو تیس شابان کو کوئی شخص اس لیے روزہ رکھے کہ ہو سکتا ہے کہ چاند نظر آیا ہو چاند نظر آیا ہو لوگوں کو عید یہ بدلی کی وجہ سے یا گرد و غبار کی وجہ سے چاند نہیں نظر آیا لہذا ہو سکتا ہے کہ یہ تیس شعبان جو ہے ہو سکتا ہے کہ رمضان کا پہلا دن ہو یہ شک کا روزہ ہے تو جس شخص جس شخص نے شک کے دن روزہ رکھا یعنی تیسویں شعبان کو اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی کیوں نافرمانی کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شک کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے حدیث واضح فرما دی کہ سومولو یتی و افترولو یتی کہ چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر کے عید مناؤ فنحم علیکم فعق ملعتا سلاطین یا فعق ملو عیدتا شابان سلاطین فق در مختلف الفاظ ہیں کہ اگر ہاں چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو چاند دیکھ کر کے عید مناؤ لیکن اگر چاند نہ نظر آئے بدلی کی وجہ سے گرد و غبار کی وجہ سے تو پھر شعبان کے تیس دن مکمل کرو تو جو شخص ہے شابان کی تیس تاریخ کو شک کا روزہ رکھتا ہے اس کو روزہ رکھنے کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا گناہ ملے گا تو اس لیے اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے عبادات میں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہماری ہم کر رہے ہیں کہ نہیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہمارا عمل ہے کہ نہیں اس لیے اب کوئی یہ نہ کہے کہ ہاں بھائی روزہ رکھ رہے ہیں تب بھی گناہ ہوگا ہاں گناہ ہوگا اس لیے گناہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہے اس لیے جو ہے اسی دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب میں معلّت تالیکن روایت کیا ہے یعنی اس کی سند نہیں ذکر کی ہے بلکہ بغیر سند کے اس کو ذکر کیا ہے یعنی اپنی صنعت سے جو امام بخاری نقل کرتے ہیں اس کو صحیح بخاری کا کی حدیث مانا جائے گا اور جو باب کے بعد مختلف اقوال اور اس طرح سے حدیثیں نقل کر دیتے ہیں اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ صحیح بخاری اصل صحیح بخاری ہے وہ امام بخاری تالقاً معلق روایت ذکر کرتے ہیں لیکن اس کو دوسرے اما نے پانچوں ایمانے جنہوں نے سلن اربع امام نسئی امام تلوزی امام ابو داود امام البن ماجہ اور امام احمد بن حمل رحمۃ اللہ, اللہ علیہ نے اس کو موصول روایت کیا ہے موصولن کا مطلب کہ انہوں نے سند کے ساتھ ذکر کیا ہے امام بخاری نے رحمت اللہ علیہ نے جو بغیر سند کے ذکر کیا ہے اور اس طرح کی بہت ساری روایتیں صحیح بخاری میں باب کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں پھر اس کے بعد حدنا کہتے ہیں یا اخبرنا اور امبانہ کہتے ہیں کہ ہم سے فلاں نے حدیث بیان کی اس کے بعد جو حدیث کرتے ہیں وہ اصل حدیث ہوتی ہے اور اس طرح باب کے بعد اس طرح کے اقوال یا اس طرح کی بغیر صنعت کے حدیث ذکر کرتے ہیں تو اس طرح کی حدیث کو معلق رواحت بولتے ہیں تو دوسرے آئما نے اس حدیث کو موصولاً روایت کیا ہے اور امام ابن احبان امام ابن خزیمہ اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کتاب بہت سارے لوگ کیا بلکہ کوئی نہیں لاتا ہے جب کس طرح کی باتیں نوٹ کرنے کی ہوتی ہیں کیونکہ کتاب میں صاحب کتاب نے جو ہے اس کو اس کی سرحد کو ضعیف قرار دیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ شک کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے روزہ رکھنا گناہ ہے ها وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأخطغوا فإن غم عليكم فاقدروا له متفق عليه ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين وللبخاري فأكملوا العدة ثلاثين حدیف ابھی تشاب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عرم سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو اور جب چاند دیکھ لو تو افطار کرو اور اگر فین غم مالکم ہاں غمام سے یہ لفظ بنا ہے غمام کس کو کہتے ہیں بدلی کو کہتے وغیرام تو اسی لفظ سے یہ فعل بنا ہے تو اگر چاند نظر نہ آئے بدلی ہو گرد غبار ہو پوشیدہ ہو جائے یہ چاند تم سے تو کیا کرو فق درو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ شمار کرو قدر اے قدر و یا قدر, اے قدر مانے ہوتا ہے شمار کرنا تو فخ در لہو اے فق لشعبان شاہ کہ شعبان کے تیس دن شمار کرو یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے صحیح مسلم کے اندر یہ لفظ ہے فائی اگمی اگر تمہارے اوپر کیا کہتے ہیں تمہارے اوپر چاند پوشیدہ کر دیا جائے فخ در لہو سلاطین تو شعبان کے تیس دن شمار کرو تم صحیح بخاری میں ہے کہ فعت دن مکمل کرو اور صحیح بخاری کے اندر ہی ابو حرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یہ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ابو رضی اللہ عنہ کی سے روایت ہے صحیح بخاری میں فعت ملو ادت شابان کہ کے شعبان کے تیس دن پورے کرو بات واضح ہو گئی مختلف الفاظ سے یہ حدیث آئی ہے تو شابان کے 30 دن پورے کرنے چاہیے اور اس دن روزہ تیس تاریخ کو روزہ شک کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے دو دو نافرمانیاں ہوں گی ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی حدیث میں بیان فرمایا کہ رمضان سے ایک دو روز پہلے روزہ نہ رکھو ایک نافرمانی دوسرے یہ کہ شک کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے یہ دوسری نافرمانی ہے اس لیے بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھے ہوں گے کہ وہ حد سے زیادہ متقل کوشش کرتے ہیں ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے زیادہ کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا تقوہ پرہیزگاری میں ہاں اگر ایسی بات ہوتی تو صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ عصل ہاں شک کی بنیاد پر کہتے ہو سکتا ہے کہ ہاں چاند نظر آیا ہم لوگوں کو بدلی دے چھپا لیا ہو چاند اسلم میں دکھائی دیا ہو تو اس سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رکھا کرتے ان سے زیادہ تقوی والا کون تھا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال ترا الناس الحلال ترا الناس الحلال یعنی بہت سارے لوگوں نے ہلال چاند دیکھنے کی کوشش کی اخبر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رائی تو فسانہ و عمر اناس ابوداود وصح الحاکم و محبان اور حدیث صحیح ہے عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں نے چاند دیکھنا شروع کیا हा? چاند دیکھنے لگے لوگ اور اس میں تراء تفاعل سے ہے باب تفاعل سے ہے یہ لفظ ترا الناس تو لوگ دیکھنے لگے یعنی ایک دوسرے کو چاند دکھانے لگے ہاں ایسا ہوتا ہے نا جب چاند دیکھتے ہیں کہ ابھی یہاں دیکھو ابھی یہاں دیکھیے یہاں دیکھیے اس طرح سے نہیں یہاں سے نکلے گا اس طرح سے لوگ چاند دیکھنے کی کوشش کرنے لگے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے چاند دیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عرمہ نے بین فرمایا بتایا جا کر کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے فسامہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور خود بھی روزہ رکھا وہ امر انناسب اسیا ہی اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا یہ سن نبی داؤد کی روایت ہے اور حاکم اور احبان نے روایت کیا ہے اس کو بھی تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان کے کا چاند دیکھنے کے بارے میں اگر ایک شخص سے بھی بتائے ایک شخص سے بھی جو ایمان والا ہو مسلمان ہو مومن ہو ہاں تو اس کی گواہی کو قبول کر لیا جائے گا اس کی گواہی مان لی جائے گی ایک شخص نے بھی اگر چاند دیکھا ہو اور اس سلسلے میں لوگوں کو آج چاند دیکھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے خاص کر کے جن چاند, چاند سے یا جن چاندوں سے ویسے تو ہر مہینے کوشش کرنی چاہیے لیکن خاص کر کے جب جن مہینوں سے عبادتیں جڑی ہوئی ہیں ہماری جیسے رمضان کا ہے عید کا ہے اور اسی طرح سے ذیل کا چاند ہے اسی طرح سے محرم ہے تو ان مہینوں میں خاص کر کے ہم کو چاند دیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ ہاں ہم صحیح وقت پر صحیح دن جو ہے عبادت <خف> <دن> <خف> <میرا> کر سکیں <سکتے خف> <خف> تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے ایک شخص کی بھی گواہی کیا ہے کافی ہوگی ہاں البتہ عید کی عید کے چاند کے لیے دو شخص کی گواہی چاہیے عبادت میں داخل ہونے کے لیے ایک شخص کی گواہی کافی ہے اور عبادت سے نکلنے کے لیے دو آدمیوں کی گواہی چاہیے وانب نے عباس سے اللہ تعالی عنہما انہا جاء الى نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انت الحلال فقال اتش اللہ کال نام کال اتشد ال محمد رسول اللہ کال نام کالس الحدیف عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عما سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گواہی طلب کی اور کہا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے تو کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں پھر کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے تو اس نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گواہی کو معتبر سمجھا اور فرمایا کہ اے بلال لوگوں میں اعلان کر دو آ روزے کا یہ سورن اربع اور مسلند احمد کے اندر روایت ہے کئی لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے امام نصی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راجہ ہی یہ ہے کہ مرسل روایت ہے راجہ ہی یہ ہے کہ مرسل روایت ہے لیکن اس سے پہلے ابھی روایت گزر چکی ہے کس کی روایت گزری ہے صحیح روایت گزری ہے عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلح صلح صلح. میں نے گوا... چاند دیکھا ہے تو میری گواہی کو معتبر مانا تو وہ دیہاتی جو آیا تھا وہ تنہا تھا تو لوگ اس دیہاتی والی روایت کو عربی والی روایت کو پیش کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایک شخص سے بھی گواہی دے تو اس کی گواہی معتبر سمجھی جائے گی اور یہ کہ وہ اس سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی جائے گی کہ آیا وہ جو ہے دیندار اور صحیح آدمی ہے کہ نہیں مومن ہے کہ نہیں لیکن یہ حدیث ضعیف ہے اس کے مقابلے میں صحیح حدیث جو ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایت کی ہے وہ حدیث کافی ہے اس لیے اس ضعیف حدیث کی ضرورت نہیں ہے البتہ اس ضعیف حدیث کے معنی کی تائید ہوتی ہے اس ضعیف حدیث کے معنی کی تائید ہوتی ہے کہ جو معنی اس میں ہے وہی معنی اس میں ہے سند کے اعتبار سے بھی زئی وان حفصلین رضی اللہ تعالی انہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کال ملم یو سیامہ قبل الفجر فلا سیام الخمسہ و مال و نس و ترجیح وقف ہی و صحاح ابن حزیمتا ابن اقبان ام حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر سے پہلے ہی جو شخص روزے کی نیت نہ کر لے تو اس کا روزہ نہ کیا مطلب ہے اس حدیث کا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ فرض روزے فرض روزے جو رمضان کے روزے ہیں اس کے لیے نیت کر لینا فجر سے پہلے ہی اس کے لیے نیت کرنا ضروری ہے اور نیت کی بات آئی ہے نیت کی بات آئی ہے تو یہ ذکر کرنا مناسب ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے نیت دل کے ارادے کا نام ہے زبان سے نیت نہیں ہوتی زمان سے نیت نہیں کی جاتی ہے لیکن عام طور سے اپنے ہاں دیکھیں کہ روزے کے جو کیلنڈر وغیرہ ہوتے ہیں اپنے ہاں لکھے جاتے ہیں یا روزے پر کتابیں لکھی جاتی ہیں تو اس میں کیا کہتے ہیں ایک دعا لکھی ہوتی ہے جس کو نیت کہا جاتا ہے کون سی دعا بے سو میں غدین نویتو من شہری رمغان اس کا ترجمہ کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کل کے روزے کی میں نے نیت کی افطاری کس کی سحری کس کی کھا رہے ہیں آج کی بھائی فجر طلوع ہو گیا اور اور عربی حساب سے عربی حساب سے جس دن چاند نظر آتا ہے اس دن رمضان شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں جی رمضان شروع ہو جاتا ہے تراوی شروع ہو جاتی ہے تو گویا کہ پہلے, پہلے رمضان کی ابتدا چاند کیا کہتے سورج ڈوبنے سے ہو چکی چاند نکل آیا تو پہلے رمضان کی ابتدا ہو گئی تو اور غدن کس کو کہتے ہیں غدن عربی زبان میں کل کو کہتے ہیں ٹو مارو کو کہتے ہیں تو شہری کھا رہے ہیں آج کی اور نیت کر رہے ہیں کس کی ایک دن بعد کی نیت کر رہے ہیں تو یہ لفظ ہی بتاتا ہے کہ کسی نے اس کو گھڑ لیا ہے کسی نے بنا لیا ہے آ, ورنہ تو حدیث کی الفاظ نہیں ہیں لہذا معلوم یہ ہوا کہ زبان سے کسی بھی عبادت کی نیت درست نہیں ہے چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ حج ہو چاہے روزہ ہو چاہے دیگر عبادات ہو عام طور سے آ, نماز اور روزے کی نیت کرتے ہیں اور کسی عبادت کی نیت نہیں کرتے لوگ حالانکہ بہت ساری عبادتیں ادا کرتے ہیں زکات دیتے ہیں کہ نہیں ہاں لوگ زکات ادا کرتے ہیں تو کسی کو سنا ہے آپ نے کہ نیت کرتا ہوں میں جو اپنے مال کے مال کی زکات نکالنے کی جو کہ نصاب تک پہنچ گیا ہے ہاں اور چالیسواں حصہ نکالنے کی نیت کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ تو اس طرح کی کوئی نیت نہیں کرتا ہے جبکہ وہ بھی عبادت ہے ہاں اسی طرح سے وضو عبادت ہے کہ نہیں قرآن عبادت کی تلاوت عبادت ہے کہ نہیں اس کے لیے کوئی نیت نہیں کرتا ہے صرف رمضان نماز روزہ ہاں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حج میں بھی نیت کرتے ہیں حج میں نیت نہیں کرتے ہیں حج میں نیت تو دل سے ہوتی ہے وہ احرام میں داخل ہونے کا اعلان ہوتا ہے کیا لبیک اللہ عمرتن یا لبیک اللہم حجن یہ حج میں داخل ہونے کا یہ اعلان ہوتا ہے اس کا مقام وہی ہے جیسا کہ نماز میں تکبیر تحریمہ کا مقام ہے کہ نماز سے پہلے جماعت شروع ہونے سے پہلے آدمی کے دل میں نیت موجود ہوتی ہے کہ آدمی وضو کر کے گھر سے اذان سنی تبھی سمجھ گیا کہ عشاء کی اذان ہو رہی وضو کر کے گھر سے آیا یا یہاں وضو کیا دل میں نیت ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنی ہے مسجد میں داخل ہوا تب بھی یہی نیت لیکن وہ نماز میں داخل نہیں ہوا نماز میں کب داخل ہوگا جب تقبیرت الحرام کہے گا پہلی تکبیر کہے گا اللہ اکبر کہے کے آگ باندھے گا تو وہ نماز میں داخل ہو جائے گا نیت اس کی چل رہی ہے جب سے ازان سنا ہے تو یہ حج میں آدمی جب سے راجہ کرتا ہے تب سے اس کی نیت موجود ہوتی ہے لیکن حج کے احرام میں داخل اس وقت ہوگا جب وہ لبیک پکارے گا تو اسی لیے لبیک اس میں وہ کہتے ہیں تو یہ زبان سے نیت نہیں ہے بلکہ اعلان ہے اس رکنے میں داخل ہونے کا حج یا عمر میں داخل ہونے کا یہ اعلان ہے تو معلوم یہ ہوا کہ روزے کی نیت زبان سے نہیں کی جائے گی بلکہ دل ہی سے نیت ضروری ہے بغیر نیت کے روزہ نہیں بغیر نیت کے روزہ نہیں لیکن دل کے ارادے کا نام ہے نیت دل کے ارادے کا نام ہے اس کا تعلق جو ہے ہاں زبان سے نہیں ہے زبان سے نیت کرنی درست نہیں ہے بلکہ بیداد ہے تو دوزے کی جو نیت ہوگی رمضان کے روزے کی وہ فجر سے پہلے ہی آدمی کے دل میں نیت آ جانی چاہیے کہ ہم کو روزہ رکھنا ہے البتہ نفلی روزے کے تعلق سے جیسا کہ آگے حدیث آ رہی ہے نفلی روزے اگر کسی کو رکھنے ہیں تو اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ رات ہی سے فدر سے کے پہلے ہی سے اس کی نیت ہونی چاہیے نہیں اس کے لیے یہ شرط نہیں بلکہ نفلی روزے کی نیت جو ہے دن میں بھی کی جا سکتی ہے ایسا کی حدی ابھی آئے گی تو یہ حدیث جو ہے اس حدیث کو بھی حالانکہ اتنی مشہور حدیث ہے لیکن جو ہے میں نے شاید کبھی ذکر کیا تھا اس کتاب کی جو جنہوں نے حدیثوں کی تحقیق کی ہے تخریج کی ہے وہ حافظ زبیر علی زئی ہے رحمتہ اللہ علیہ وہ اس معاملے میں ذرا سا متشدد تشدد ہے اور سخت ہیں سخت تھے وہ فوت ہو گئے تو بہت ساری مشہور مشہور عدیثوں کو انہوں نے صحیح قرار دیا جبکہ دوسرے محققین علماء نے اس کو جو ہے صحیح قرار دیا شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جو ہے سونن صحیح سولن کے اندر اس کو صحیح قرار دیا ہے دار کتنی کی ایک روایت ہے لا صیام لمن لم یوفرید من اللیل کہ اس کا روزہ ہی نہیں جو اپنے اوپر اس روزے کو رات ہی سے فرض نہ قرار دے لے معلوم ہے یہ فرض روز کے بارے میں ہے کہ رات ہی سے یعنی فجر کے پہلے پہلے فدر طلوع ہونے سے پہلے پہلے اس کے دل میں نیت آ چاہیے اور عام طور سے رمضان رمضان جب شروع ہوتا ہے تب ہی سے آدمی کے دل میں نیت ہو جاتی ہے اور شہری کے لیے اٹھتا ہے تو نیت باقی رہتی ہے اس کی اسی طرح سے آدمی نیت کے ساتھ سوتا ہے کہ ہم شہری اٹھیں گے اور شہری کھائیں گے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سو جاتا ہے سہری نہیں اڑتا ہے تو اس کو روزہ رکھ لینا چاہیے اس کی نیت پہلے سے چونکہ ہے رکھنے کی اس لیے اس کا اس کے روزے کا اعتبار ہوگا وعنی رضی اللہ تعالہ دخل علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات يوم فقال هل عندكم قلنا لا صائم یومن آخر فقلنا دی لنا فلقد اصبحت صائمن مسلم دیکھیے نفلی روزوں کے بارے میں ابھی بات ہو رہی تھی کہ نفلی روزوں کی نیت جو ہے دن میں بھی کی جا سکتی ہے اور نقلی روزے کو توڑا بھی جا سکتا ہے نفلی روزے کو توڑا بھی جا سکتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ممن عائشہ رضی اللہ تعالی عہ بیان فرماتی ہے کہ ایک دن میرے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے کھانے کے لیے قلنا لا سبحان اللہ ہم نے کہا کہ کچھ نہیں ہے کھانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طرح سے زندگی گزارتے تھے اور گزاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو تین تین مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا کھجور پانی پر گزارا ہوتا تھا تو فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سائل تو پھر میں روزہ رکھ لیتا ہوں تو پھر میں روزے سے روزہ رکھ لیتا ہوں پھر فرماتی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن آئے اور تو ہم نے کہا بغیر پوچھے ہوئے ہم نے کہہ دیا ہاں کہ وہ دیا لنا حیث ہاں کہ ہمارے ہمارے یہاں جو ہے حیث ہدیے کے طور پر آیا ہوا ہے اور حیض کھجور گھی اور پنیر وغیرہ ملا کر کے ایک طرح کا کھانا تیار ہوتا ہے یہاں پر کھجور گھی اور پنیر وغیرہ ملا کر کے بناتے ہیں تو اس کو حیث کہتے ہیں تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے آؤ دکھاؤ مجھ کو یعنی مطلب یہ ہے کہ لے آئیے مجھے میرے, سب میرے پاس ہاں فلاقت اسباحت میں اب تک روزے سے تھا یعنی گویا کہ اب تک میں روزے سے تھا نیت کر لی تھی اور پھر جو ہے گھر میں یہ چیز پیش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا تو نفلی روزوں کے بارے میں صحیح صحیح مسلم کی روایت ہے یہی صحیح موقف ہے اور صحیح خیال اور راجح بات یہی ہے کہ نفلی روزوں کی نیت دن میں بھی کی جا سکتی ہے ہاں فجر کے بعد بھی کی جا سکتی ہے دن میں بھی کی جا سکتی ہے اور یہ کہ نفلی روزے کسی وجہ سے توڑے بھی جا سکتے ہیں اس میں کوئی گنا نہیں ہوگا گنا نہیں ہوگا اور نہ یہ ہوگا کہ اس نفلی روزے کو دوبارہ قضا کرنی ہے کچھ لوگ یہ بھی خیال کرتے ہیں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر جو ہے نفلی روزہ کسی نے شروع کیا جو ہے تو اس کا پورا کرنا ضروری ہے اگر توڑ دیا کسی نے تو اس کا دوبارہ رکھنا کیا ہے یہ واجب ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے صحیح موقف یہی ہے کہ نفلی روزہ توڑنے کا کوئی کفارہ نہیں ہے برابر رحمۃ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں. کئی بار ایسا ہوا کئی حدیثیں ایسی ہیں تو اور وہ حدیث حضرت سلمان عدی اللہ تعالیٰ عالباً ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں گئے تھے جب ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کھانا لا کر کے سامنے پیش کیا تو کہا کہ کھائیے آپ تو ابو دردار سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب بھی کھائیے تو کہا میں روزے سے ہوں کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا جب تک آپ نہیں کھائیں گے مجبورا ان کو جو ہے کھانا پڑا ایک اچھی حدیث ہے حدیث اس طرح کی ہے میں بتا دیتا ہوں اس کو کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں، ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے گھر پر پہنچے تو ان کی اہلیہ کو دیکھا کہ بالکل جو ہے بال بکھرے ہوئے اور اس طرح سے جیسے تیسے ہیں وہ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا تم نے شکل بنا رکھی ہے تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے بھائی ابو دردا کو میرے اندر کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے ہاں وہ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں عبادت کرتے ہیں تو کہا اچھا کہاں گئے کہاں فلاح جگہ گئے یار ہاں. تو جب تک وہ آ گئے تو کھانا جب پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں کھائیں گے جب تک آپ نہیں کھاتے چنانچہ کھانا انہوں, ان کو مجبوراً شریک ہونا پڑا اور رات جب ہوئی تو بستر لگا دیا سلمان عدی اللہ تعالیٰ انہوں کا اور کہا آپ سو جائیے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں کہا کہ میں عبادت کرنے جا رہا ہوں پانی اٹھایا وضو کے لیے تو کہا کہ نہیں ابھی سو جائیے تو تھوڑی دور سوئے پھر جو ہے اٹھے پھر وضو کر کے عبادت کرنے کے لیے جو ہے آگے بڑھے تحجد پڑھنے کے لیے تو کہا پھر سو جائیے اور سو جائیے پھر جب آخری پہر ہوا تب اٹھے اور سلمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی وضو کیا انہوں نے بھی وضو کیا, اور, بھی کیا اور, اور کیا کہتے ہیں عبادت کی تحجد ادا کیا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرمائی ہاں کیا حدیث بیان فرمائی ہاں آہ ولی اہل کا حقہ وئین کا آلے کا حقہ و ان علی جسد کا اس طرح سے حدیث ہے کہ بھائی آپ کے اہل و عیال کا بیوی کا بھی آپ کے اوپر حق ہے اور آپ کی آنکھوں کا بھی حق ہے آپ کے جسم کا بھی حق ہے آپ اک الدی حق نقہ ہاں کہ ہر حقدار کو حق دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ تمہارے اہل و عیال کا بھی تمہارے اوپر حق ہے تمہارے بال بچوں کا بھی حق ہے تمہارے جسم کا بھی حق ہے آنکھوں کا بھی حق ہے لہٰذا ہر حق دار کو حق دو ہاں میان روی اختیار کرو یہ نہیں کہ بالکل عبادت میں لگے ہوئے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے ہاں وہ بچوں کی رعایت بھی بچوں کی تعلیم تربیت بھی بیوی کے حقوق کو ادا کرنا بھی یہ سب بھی کیا ہے عبادت ہے آ? تو اس لیے جو ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ نفلی اگر کوئی روزے سے ہے نفلی روزے سے ہے کوئی اتفاق سے اس کے ہاں مہمان آ گیا تو پھر اب یہ نہ کہیں کہ مہمان کے سامنے وہ ہاں روزہ رکھے اور مہمان کو کھلایا مہمان کتنا تکلف محسوس کرے گا ہاں کتنا کیا کاشٹ میں نہ آتا اس کے ہاں آج جو ہے میں آیا ہوں تو یہ روزے سے مجھے کھلا رہا ہے تو اس طرح سے کبھی ایسا موقع پڑے تو آدمی کو روزہ توڑ دینا چاہیے بعد میں رکھ لو چاہے وہ پیر اور خمیشی کا کیوں روزہ نہ ہو تو اس لیے البتہ اگر کیا کہتے ہیں کوئی ایسی ضرورت نہ ہو اور وہ روزہ جیسے ارفا کا روزہ ہو ہاں شابا کو یہ محرم کا روزہ ہو ایسا روزہ کیا اگر توڑ دیں گے تو پھر نہیں ملے گا تو اس میں رعایت آدمی کر سکتا ہے تھوڑا کہ وہی روزہ نہیں ہاں نفری روزہ ہے توڑ سکتے اور اگر کوئی ایسی مجبوری آ گئی ہے جس طرح سے مہمان وغیرہ والی مجبوری تو انشاءاللہ توڑ دینے پر بھی عدر ملے گا انشاءاللہ اب آج کا درس یہیں تک رکھتے ہیں تھوڑا سا مختصر درس اگلے ہفتے میں ان شاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.